کیسے جی آپ لوگ ہر آفیت سے ٹھیک ٹھاک ہیں جی رول نمبر چار آپ کیسے ہیں جی الحمد اللہ اللہ شکر اللہ کیا کریں کلاس میں آتے رہا کریں سلسل بہت ضروری ہے الحمد للہ الحمد اللہ وکفا وسلات وسلام علیہ الرحمن المبیا فإن كان الفاعل مظهرا وحد الفعل أبداً نحو ضرب زيد وضرب الزيدان وضرب الزيدون فإن كان مظمراً وحد للواحد نحو زيد زرب وثني للمسنى نحو الزيدان ضربا وجميع للجمع نحو الزيدون ضربو جي مقاصد صلاحوں میں سے مقصد اول یعنی مرفوعات کا تذکرہ چل رہا ہے اور اس میں آٹھ مرفوعات جو ذکر کیے ہیں ان میں سے پہلا مرفوع فائل کہ جس کی تعریف اور اس کے بعد یہ کہ ہر فیل کے لیے فائل کا ہونا ضروری ہے اور پھر ہر فائل کا مرفو ہونا ضروری ہے پھر آپ کو یہ بتایا کہ فائل کی دو صورتیں ہیں یا تو وہ ظاہر ہوگا یا کیا ہوگا ضمیر ہوگا اگر ضمیر ہوگا تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں یا تو زمیر بارز ہوگی یا زمیریں مستطر اتنی سی بات گزر چکی ہے آج کے سبق میں آپ کو بتائیں گے کہ فیل ظاہر فائل کا تذکرہ چل رہا ہے وہ فائل ہوتا ہے فیل کا اب کہتے ہیں کہ کون کون سے مقامات وہ ہیں کہ جہاں پر فیل کو واحد لایا جائے گا ہمیشہ کے لیے یا کون سے مقامات وہ ہیں کہ جہاں پر فیل کو تسنیا جمع لایا جائے گا تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتایا آج کے سبق میں کہ اگر فائل ظاہر ہو اگر فائل ظاہر ہو یعنی اس میں ضمیر نہ ہو ظاہر ہو تو فیل ہمیشہ سے واحد لایا جائے گا ٹھیک ہے فیل ہمیشہ سے واحد لایا جائے گا جب فائل ظاہر ہو بس اب پھر فائل عام ہے ذاتی طور پر وہ ایک فائل ہو یا دو ہو یا تین ہو جمع ہو کچھ بھی ہو لیکن ہو کیا ظاہر ٹھیک ہے اب مثلا زید عمر بکر سب لوگوں نے مل کر ایک کام کیا ہے اس کے لیے ہم فیل ایک ہی لائیں گے مثلا زید عمر بکر خالد سمی عبدالرحمٰن سب لوگ شامل تھے اور ان سب لوگوں نے مل کر کسی ایک بندے کی پٹائی کی ہے ہم کہیں گے ذرا بید ان آمر خالد ان سب کچھ لیکن فیل ہمیشہ واحد لائیں گے ذرا با ہی لائیں گے ایسا نہیں کہیں گے ذرا کہ با یا ذرا ٹھیک ہے نا تو کیا؟, کیا لائیں گے جب فائل ظاہر ہو یعنی اس کی ضمیر نہ ہو فائل ظاہر ہو تو پھر کیا ہوگا فیل ہمیشہ سے ہمیشہ سے کا مطلب یہ ہے کہ فائل جیسا بھی ہو واحد ہو تسنیا ہو جمع ہو کچھ بھی ہو فائل لیکن فیل ہمیشہ سے واحد ہوگا جبکہ فائل کیا ہو ظاہر ہو ٹھیک ہے اتنی بات سمجھ میں آ گئی دوسری بات یہ بتاتے ہیں کہ اگر فائل ضمیر ہو یعنی فائل ظاہر نہ ہو بلکہ ضمیر ہو تو پھر کیا ہے اس کے لیے فیل ضمیر یعنی فائل کی مناسبت سے لائیں گے اگر فائل یعنی وہ جو ضمیر فائل بن رہی ہے وہ واحد ہے تو فیل واحد اگر وہ جو ضمیر فائل تسنیا کا ہے تو فیل تسنیا اور اگر جو ضمیر جمع کی ہے یعنی فائل جمع کا ہے اور اس کی ضمیر ہے تو وہ کیا اس کے لئے فیل جمع کا لائیں گے ٹھیک ہے جی اس لیے کہ فیل کا فائل ہونا ضروری ہے کوئی بھی فیل وہ فائل سے خالی نہیں ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ صرف اگر ہم از فائل کو لے آتے ہیں اس کے فیل کو ذکر کر دے تو اس کے لیے فائل کو ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے اگر کوئی فائل ہے اس نے کام کیا ہے کو کام کو ہونا بھی ضروری ہے پہلی صورت میں جب ہم کہتے ہیں کہ جب ف... جب فائل ظاہر ہو تو پھر کیا ہے فیل ہمیشہ واحد لایا جائے گا اس کی وجہ یہ ہے اب اگر وہاں پر مثلا ذرا بر جید میں کہتا ہوں یا ذرا برضید ٹھیک ہے ذرا بزعید اب زعید یہاں پر کیا ہے اس کا فائل ہے اب اگر ہم یہ کہہ دیں ذرب دن تو ذربہ کے اندر بھی ضمیر لے آئیں تصنیہ کی یا جمع کی ضرب الزیدان پر بات کر لیتے ذرابیدان ٹھیک ہے اب ہم الزیدان تصنیہ لے آئے ہیں اب اگر ہم یہ کہیں کہ فیل فائل ظاہر ہے اب اس جو فیل ہے اس کو بھی تسمیہ لایا جائے اب کیا ہو جائے گا یہ تحصیل حاصل ہوگا یعنی پہلے سے فائل موجود ہے, ہے وہ اس کا فائل بن رہا ہے اب اگر ذرا باغ کو بھی تسمیہ کر دیں ٹھیک ہے تو پھر کیا ہو جائے گا دو فائل بن جائیں گے اور دو فائل تو ہوتے نہیں ہیں ٹھیک ہے نا جی دیکھیں دو باتیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں اگر فائل کیا ہو ظاہر ہو یعنی ضمیر نہ ہو تو فیل ہمیشہ سے واحد لائیں گے اور اگر فائل کیا ہو ظاہر نہ ہو بلکہ ضمیر ہو تو پھر فائل کی مناسبت سے فیل کو لاتے رہیں گے اگر فائل واحد ہے تو فیل واحد فائل تصنیہ ہے تو فیل تصنیہ فائل جمع ہے تو فیل بھی جمع اتنی بات کو دیکھیں پھر آگے دیکھیں انشاءاللہ وَإِنْكَانَ الْفَائِلُ مُزْحِرَنْ اگر فائل ظاہر ہو مُزْحِرَنْ فائل ظاہر ہو وَحِدَ الْفَائِلُ عَبَدًا فیل کو ہمیشہ واحد ہی لایا جائے گا عَبَدًا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جیسے ضَرَبَ زَيْدُنْ زید نے مارا اب دیکھو زیدن فاعل ہے اور ظاہر ہیں ضمیر بھی نہیں ہے۔ اگے دوسری مثال ضرب الزیدان نے اب دیکھو مارا دو زیدوں نے دو زید الزیدان یہاں پر تثنیہ ہے لیکن فاعل جو کہ ظاہر ہے فعل واحد ہی آئے گا ضرب ہی اسی طرح ضرب الزیدون اب الزیدون جمع ہے لیکن فیل پھر بھی دیکھو ایک ہی کی ہے کیوں جب بتا دیا کہ فاعل جب ظاہر ہوگا تو فعل ہمیشہ سے واحد ہی آئے گا ورنہ فائل کے اندر تکرار ہوگا ایک کی فائل کے اندر پھر کیا ہوگا تکرار ہوگا یہ ٹھیک نہیں ہے ویسے تو ایک فیل کے فائلین بہت سارے ہو سکتے ہیں ٹھیک؟ ٹھیک ہے؟ لیکن ایک کی فیل میں تکرار نہیں ہو سکتا جی وہ ان مزمرن دوسری صورت کہ فائل کیا ہو ظاہر نہ ہو بلکہ فائل کیا ہو ضمیر ہو مزمرن ضمیر ہو تو توحد نحو و ضعید تو واحد اگر فائل واحد ہے تو فیل بھی واحد اگر فائل تسنیہ ہے تو فیل بھی تثنیہ اگر فائل جمع ہے تو فیل بھی جمت واحد نح و زید اب دیکھو زورابا اب ذرابا کے اندر ایک ضمیر ہے جو راضی ہو رہی ہے زید کی طرف اور وہ کا کیا ہے فائل ہے اب جب ہم نے دیکھا کہ ذرابہ کے اندر ضمیر کیا ہو سکتی ہے وہ واحد ہی ہو سکتی ہے تو لہٰذا فیل کو بھی واحد ہی لائیں گے اسی طرح زورابا کے اندر بھی زوربا زوربا زیدن ذورابا سن مسن اور فیل کو تسنیا لایا جائے گا سنیہ تسنیا لایا جائے گا لل مسن کے لیے یعنی فائل تسنیاہ کا ہو تو اس کے لیے فیل کو بھی تسنیہ لایا جائے گا جیسے ازدان زورابا زیدان یعنی دوس کا فائل ہیں اب ان کی طرف ضمیر جو ہے وہ الزرابہ کے اندر وہ ضمیر ہے اور وہی ضرابہ کا فائل ہے از الزیدانِ ضرابہ تو فائل کی مناسبت سے آپ فیل کو لا رہے ہیں اگر فائل تسنیہ ہے تو فیل بھی تسنیہ وہ جمعہ علی الجم ہے اور اگر فائل جمع کو ہو فیل کو بھی جمع لائے جائے گا جیسے الزیدونَ ضرابو کتنی بات سمجھ میں آگئی جی بس فیل کے واحد تثنیہ جمع لانے کے اعتبار سے ہدایت الحب کے اندر صرف دو باتیں ذکر کی ہیں ایک, ایک, ایک یا تو فائل ظاہر ہوگا یا ضمیر اگر فائل ظاہر ہو تو ہمیشہ سے فیل کو واحد لائیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے ٹھیک ہے فائل ظاہر ہو اب وہ فائل پر عام ہے واحد ہو تصنیہ ہو جمع ہو کچھ بھی ہو لیکن فیل ہمیشہ واحد آئے گا دوسری بات آپ کو یہ بتائی ہے کہ فائل ظاہر نہ ہو بلکہ اس میں ضمیر ہو پھر وہ کیا ہے فائل تو مناسبت سے فیل تبدیل ہوتا رہے گا فائل واحد ہے تو فیل بھی واحد فائل تسنی ہے تو فیل بھی تصنیہ فائل جمع ہے تو فیل بھی جمع لائیں گے ٹھیک یہ تو تھا فائل کے مفرد یا یا جمع ہونے کے اعتبار سے بات اس کے بعد جو اب بحث سے شروع ہو رہی ہے وہ ہے فیل کے مذکر اور منس لانے کے حوالے سے کہ کون کون سے مقامات ایسے ہیں کہ وہاں پر فیل کو مذکر لائیں گے اور کون کون سے مقامات ایسے ہیں کہ وہاں پر کیا ہے فیل کو ماننس لائیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلی بات دیکھو مانس ایک ہوتے ہیں مانس حقیقی اور ایک ہوتے ہیں مانے سے غیر حقیقی مان سے حقیقی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر ہو ٹھیک ہے جیسے کہ انسان ہے امراتن ایک عورت ہے اس کے مقابلے میں ایک جاندار مذکر ہے یعنی مرد اسی طرح جانوروں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آ, کیا کہتے ہیں اس کو, کو کیا کہتے ہیں جی ناقتن نانا نہیں ناقتن ٹھیک ہے ہاں نا کتن کہتے ہیں اٹھنی کو اس کے مقابلے میں کیا ہے جملن اونٹ تو جان تو منت سے حقیقی وہ ہے کہ جس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہو لیکن آپ کے بتانے کے خلاص ایسا تھا کہ آپ کے نانا لکھنے سے بھی مجھے وہ سمجھ میں آ گیا خیر نا اس کے مقابلے میں جملان مجاندار مزکر تو مونت سے حقیقی وہ ہوتا ہے کہ جس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہو تو اس کے مقابلے میں آپ خود سمجھ لیں کہ مونت سے غیر حقیقی کیا ہوگا جس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہ ہو پھر عام ہے کہ چاہے تو اس کے مقابلے میں کوئی مذکر ہو ہی نہ یا ہو تو صحیح لیکن جاندار نہ ہو ٹھیک ہے تو مان سے حقیقی وہ ہے کہ جس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہو من سے غیر حقیقی اس کے مقابلے میں ہوگا یعنی جس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہ ہو پھر وہ عام ہے کہ مذکر اس کے مقابلے میں ہو ہی نہ بالکل یا یہ ایک اس کے مقابلے میں مذکر تو ہو لیکن جاندار نہ ہو اب کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر فائل مانے سے حقیقی ہو فائل اگر مانے سے حقیقی ہو اور فیل فائل کے درمیان میں کوئی فاصلہ بھی نہ ہو یعنی جیسے ہی فیل اس کے ساتھ بالکل متصل کیا ہو فائل ہو اب دیکھیں فائل ظاہر ہو فائل ظاہر ہو ضمیر بھی نہ ہو فائل ظاہر ہو مانے سے حقیقی ہو فیل فائل کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو تین باتیں ہیں فائل اس میں ظاہر ہو ضمیر نہ ہو فائل اس میں ظاہر ہو مان سے حقیقی ہو یعنی ماننے سے غیر حقیقی وغیرہ نہ ہو اور فیل فائل کے درمیان کوئی فاصلہ بھی نہ ہو یعنی فیل کے متصل بعد فورن کیا ہو فائل ہو تو ایسی صورت میں فعل کا مانس لانا لازم اور ضروری ہے کیونکہ فائل اس کا کیا آ رہا ہے مونس ہے اور مانس حقیقی ہے اور فائل کا فائل کیا ہوتا ہے؟ تصرف کرتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے فعل میں اور بالخصوص اس وقت کے جب یہ کیا ہے اس کے درمیان میں یعنی فیل اور فائل کے درمیان میں کوئی فاصلہ بھی نہیں ہے ظاہر ہے جب ایک کام کیا ہے جو وہ فیل پایا گیا ہے وہ فائل کی مناسبت سے پایا گیا تو اسی کے مناسب ہی فیل ہونا چاہیے اب جب فائل کیا ہے مانت سے حقیقی ہے اور ان کے درمیان میں کوئی فاصلہ بھی نہیں ہے کہ جو آ کر ان کے تعلق کو کمزور کر دے تو لہذا اب کیا ہوگا لازمان وہ فائل جس پر اثر انداز ہو کر اس کو اپنے مناسب اور تابع کرے گا تو لہٰذا فائل جب ماننا سے حقیقی ہو ٹھیک ہے پہلے تو فائل ظاہر ہو یعنی اس میں ضمیر بھی نہ ہو فائل ظاہر ہو سے حقیقی ہو فیل فائل کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو تو اس صورت میں کیا ہے فائل کا فیل کا مانس لانا لازم اور ضروری ہے <coughs> اب ہم نے یہاں پر تین قیدیں لگائی ہیں ایک تو ہم نے یہ کہا کہ مونس حقیقی ہو لہٰذا اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب فائل ظاہر ہو لیکن منسلک نہ ہو بلکہ غیر حقیقی ہو تو اس وقت کیا ہے فیل کا مونس لانا لازم اور ضروری نہیں ہے بلکہ عام ہے. آپ مذکر بھی لا سکتے ہیں اور منس بھی لا سکتے ہیں دوسری قید ہم نے یہ لگائی تھی کہ وہ کیا ہو منت سے حقیقی ہونے کے بعد ہم نے کیا کہا تھا کہ فیل اور فائل کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو لہٰذا اگر فیل اور فائل کے درمیان کوئی فاصلہ آ جائے تو پھر بھی عام ہو جائے گا آپ فیل کو منس بھی لا سکتے اور فیل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں دیکھو قیدوں کا فائدہ ٹھیک ہے نا اسی طرح سب سے پہلے ہم نے یہ کہا ہے کہ فیل کیا ہو فائل اس میں ظاہر ہو اس میں ضمیر نہ ہو اس لیے کہ اس میں ضمیر ہوگا تو پھر اس کے لیے فیل کا مانس لانا کیا ہوگا بہرحال ضروری ہوگا چاہے پھر فاصلہ ہو یا نہ ہو ٹھیک ہے نا فیل کا مانس لانا ضروری ہوگا خیر تو فیل کا فائل ظاہر ہو مانس حقیقی ہو فل فائل کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو تو اس وقت کیا ہے فیل کا مانس لانا لازم اور ضروری ہے ایک صورت دوسری صورت یہ ہے کہ جب فائل کیا ہو من حقیقی نہ ہو بلکہ من سے غیر حقیقی ہو تو اس وقت کیا ہے فیل واحد بھی آ سکتا فیل مانس بھی آ سکتا ہے اور فیل کیا ہے مذکر بھی آ سکتا ہے تیسری صورت کہ جب ہم نے یہ کہا کہ فیل کیا ہو فیل فائل کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو لہٰذا فائل, زا... فائل ظاہر ہو اور مان سے حقیقی ہو لیکن فعل فائل کے درمیان کوئی فاصلہ آ جائے تب بھی کیا ہے مذکر بھی آ سکتا ہے اور مونس بھی آ سکتا ہے ان تین سرتوں کو دیکھیں ان کان فائل و حقیقی اگر فائل مان سے حقیقی ہو وہ ہوا اب مانا سے حقیقی کی تعریف کرتے ہیں وہ کرنا سے حقیقی وہ ہوتا ہے ما بے ٹھیک اس کا, اس کا مطلب ہے مقابلے میں مَا اس کے مقابلے میں زکر کوئی مذکر ہو من جاندار میں سے تو مانا سے حقیقی وہ ہے جس کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی جاندار مذکر ہو اب جب فائل مانا سے حقیقی ہو تو اور مونس یقینی ہو تو انسل ان فیالو آباد انسل ان فی الو آباد بتاتا ہوں تو فیل کو ہمیشہ کیا ہے مونس لایا جائے گا فیال وائلے ٹھیک ہے, ہے؟ کہ جب فیل اور فائل کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو پہلی سورت جب فائل اس میں ظاہر ہو فیل فائل مون سے حقیقی ہو فیل فائل کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو تو انسل فی البن فیل کو ہمیشہ واحد لایا جائے گا مونس لایا جائے گا جیسے نہ عورت کا نام ہے مون سے حقیقی ہے اب قامت اور ہندن اب ہم اس میں تینوں شرطیں دیکھیں گے ہندن اس میں ظاہر ہے یا اس میں ضمیر ہے, ہے اس میں ظاہر ہے ٹھیک ہے ضمیر نہیں ہے ٹھیک پہلی شرط بھی پوری ہے دوسری شرط کیا تھی جی؟ کہ سے حقیقی ہو چونکہ سے حقیقی بھی ہے کہ اندر ایک عورت کا نام ہے اور عورت کے مقابلے میں ایک جاندار مذکر یعنی کہ مرد ہے تیسری شرط کے فیل اور فائل کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو تو جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قامت کے فیل کے بعد فوراً فائل ہے ان دونوں کے بیچ میں کوئی اور تیسرا حرف دوسرا نہیں ہے تو لہٰذا قامت ہند یہ کیا ہے مونس سے حقیقی ہے فیل فائل فاصلہ بھی نہیں ہے اور ہے بھی اس میں ظاہر تو لحاظ اس کے لیے فیل کا ہمیشہ سے مونس لانا لازم اور ضروری ہے ٹھیک ہے نا ایسی صورتوں کے لیے جیسے یہاں پر اقامت ہند دوسری صورت اب آگی وہ ان فصلت وہ ان فصلت اگر فاصلہ آ جائے یعنی فیل اور فائل کے درمیان فاصلہ دے دیا جائے فصلت فلاقل خار آپ کے لیے اختیار ہے پھر کہ جب فیل فیل کا فائل ظاہر ہو مانس حقیقی ہو لیکن فیل فائل کے درمیان کیا آ جائے فاصلہ آ جائے تو پھر کیا ہے دونوں صورتیں جائز ہیں آپ فیل کو مونس بھی لا سکتے ہیں اور فیل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں کیوں منس تو لا سکتے ہیں اس لیے کہ وہ فائل مونس ہے تو یہ بھی مونس مزکر کیوں لا سکتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھو فائل جب فیل کے ساتھ متصل ہوتا ہے تو فائل کا تعلق فیل کے ساتھ زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور اس کو اپنے ماتحت کر سکتا ہے لیکن اب جب بیچ میں فاصلہ آ گیا تو فائل اور فیل کا تعلق آپس میں کیا ہو گیا کمزور پڑ گیا اب فائل جس طرح پہلے اثر انداز ہو سکتا تھا فیل پر اب وہ اثر انداز اس طریقے سے نہیں ہو سکتا جس طرح پہلے ہو سکتا تھا لہذا دونوں صورتیں جائز ہیں آپ اس کو مذکر بھی لا سکتے ہیں اور اس کو کیا کر سکتے ہیں مؤنث بھی لا سکتے ہیں اس لیے کہ فاصلہ آ چکا ہے تو عین فسرت اگر فاصلہ دے دیا جائے فنقل خیر اپ کو اختیار ہے کہ تذکیر و تانیث کے فیل کو مذکر و مؤنث لانے میں نہو نہ ضربت الیوم هند ان عین چت قلت ضربت الیوم هند ان اگر آپ چاہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ضربت الیوم هندم میرا خیال سے بس کر دینا چاہیے تو ہم نے آج آج کے سبق میں چار باتیں پڑھی ہیں پہلے ہم نے یہ پڑھا ہے کہ فیل کو کب واحد اور تصنیہ لائیں گے ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ فیل, فیل, فیل ہمیشہ واحد آئے گا چاہیے جو کچھ بھی ہو جائے ذرا بس ان ذرا بسان ذرا بس فائل جب ظاہر ہوگا تو فیل ہمیشہ سے واحد ہوگا لیکن اگر فائل ظاہر نہ ہو بلکہ فائل اس میں ضمیر ہو ٹھیک ہے فائل کیا ہو اس میں ضمیر ہو تو پھر فائل کے مناسب فیل کو لائیں گے اگر فائل واحد ہے تو فیل واحد فائل تسنیہ ہو تو فیل تسنیہ فائل جمع ہو تو فیل بھی جمع پھر ہم نے دوسری بات یہ ہے کہ فعل کو کب مانس یا مذکر لائیں گے تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پہلی صورت یہ کہ فائل جب اس میں ظاہر ہو مانا سے حقیقی ہو فیل فائل کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو تو فیل فعل ہمیشہ کیا ہوگا مانس ہی ہوگا چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن اگر فائل اس میں ظاہر ہو ماننا سے حقیقی ہی ہو لیکن فیل اور فائل کے درمیان فاصلہ آ جائے تو اس صورت میں کیا ہے دونوں صورتیں جائز ہیں آپ فیل کو مانس بھی لا سکتے ہیں آپ فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں بس آج یہاں تک ہے باقی ان شاء اللہ آگے جو دوسری صورتیں دیکھیں گے عبارت صرف دیکھ لیں صرف عبارت و حید الفبد و ذربان وحید وید ذربا سنی نہ وهو ما من في نحو ضرب اليوم وان اليوم جی سمجھ میں آگے بات سب کو رول نمبر چار پانچ تین اور احسن العلوم ٹھیک اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کے علم و عمل جان مال عمر و برکت عطا فرمائیں احسن العم میں نے دوسری صورت بتا دی صورت جو کتاب کے ترتیب سے ہے وہ یہی ہے کہ فائل ظاہر ہی ہو مانس حقیقی ہی ہو لیکن فی الحال فائل کے درمیان فاصلہ آ جائے تو دوسری صورت یہ ہے کہ پھر کیا کر سکتے ہیں آپ یعنی اس کو مذکر بھی لا سکتے ہیں اور منسو سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی تعالیٰ کے حاملہ ناصر ہوں آخر و رب العالم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ